بس اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ مکتبۂ حضرت سکن معصومہ میں تشریف تمام خارہ نگرام کو شہر کے سلام عرض کرتے ہیں اور فکر آحت کا اور باقی تمام سامعین کو بھی سلام عرت جو اور فک الحوت کا سلسلہ درس بابو تہارت درس نمبر بتیس اور صفحہ نمبر چوبیس ستر نمبر ایک سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں بھی پانی کے بارے میں مختلف احکامات موجود ہیں اور خصوصاً پانی کو ناپاک کرنے کے حوالے سے سختی سے حضرت شاشد علیہ رحمہ وارننگ دے دے جو لوگ جاری پانی میں گاؤں کے اندر استعمال چھوٹے نہروں میں جو پانی چلتی ہے چھوٹی چھوٹی نہروں میں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں جیسے گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں اور پانی استعمال کرتے ہیں لوگ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں غلط کے لیے ہر چیز کے لیے تو اس پانی کو ناپا کرنا کسی بھی طرح کے نجاست اجازت پھینک کر ہاں جی اس میں کوئی بھی ناپاک چیزیں پھینکر اس کو ناپا اس میں گندی چیزیں ناپاک چیزیں دوہنا جیسے عام طور پر گاؤں میں چیز زیادہ ہے خواتین بچوں کے گندہ جو ہے نباس ان کے کو جو ہے اس پانی میں ہی ہیں گندگی کو ہی اس پانی میں دھو ڈال دیتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں سختی سے منع کریں پانی کو ناپاک کرنے کے حوالے سے آپ سختی سے اسے منع کریں اور فرما رہیں جو لوگ پانی کو ناپاک کرتے ہیں پانی میں قضائے حاجت کرتے ہیں پانی میں دوسری گندگیاں پھیلتے ہیں ان پر آپ فرما رہیں گے ان پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے بڑھ کے بہت سختی سے آپ ٹوک رہے ہیں تو یہ پانی کو پاک رہنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل بحث ہے فکاوت کے حصے بتارت کے آخری حصے میں خاصی فرماتیں والماول جاری جاری پانی یعنی چل رہا ہے نہر کی شگر میں اضاکانہ ضعیفل یا وہ پانی تھوڑا ہو ضعیف سے مراد کمزور مراد نہیں جسمانی مراد تھوڑا ہے کم ہے زیادہ مقدار میں نہیں پانی چل رہا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہے کم مقدار میں ہے اور یہ پانی و یتوح ہل بلدانی اور یہ شہر کے اندر گاؤں کے اندر یہ پانی گھمتا ہے سو نہر ہے وہ گاؤں کے اندر سے بیچ میں سے چلتا ہے وہ نہر اور وہ پانی جو ہے وہ لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں پینے میں کھانے پینے ملتا ہم, ملتا ہم تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ پانی شہر کے اندر گھمتی ہے وہ کانو یا فیل اور لوگ اس پانی میں پھر استنجا کرے ہاں جی وہ پانی وہ تھوڑا شہر میں گھومتی ہے اور لوگ اس پانی میں استنجا کرے سے اور اس طرح یا کوئی گندگی پھینتے ہیں جیسے جانور اس میں ذبح کرے اس پانی میں مرغیاں ذبق کرے جیسے گومی چیزیں زیادہ ہو رہا ہے آج اس پاک پانی میں جو ہے جانور ذبقہ لیتے ہیں مرغیاں ذبح کر لیتے ہیں تو تو وہ اس کا خون اس میں گرا دیتے ہیں وہ خون تو ناپاک ہے تو اس طرح اس میں استنجا کر لیتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ یہ لو لون اس وجہ سے جو ناپاک چیزوں کو خون وغیرہ کو سنجا وغیرہ میں وجہ سے تغیر ہو گیا اس کے رنگ وری ہو اس کے بو و اس کا جو ذائقہ سب جو ہے تبدیل ہو گیا تو یہ آدمی سے کوئی ایک تبدیل ہو گیا اس حرام چیز کے وجہ سے ناپاک چیز کے وجہ سے تو اس پانی کے استعمال کیا ہے فشور وہ تو اس کا پانی کا پینا حرام ان حرام ہے وہ استعمال ہو اس پانی کا استعمال کرنا کسی بھی چیز کے لیے ہے منجس ناپاک کرنے والی پانی کے استعمال جو ہے ناپاک کرنے والا ہے لیلاوانی برتنوں کو بھی ناپاک کرے گا اب یہ صاف نہیں کرے گا ناپاک کرے گا کیونکہ پانی خود نزیس ہے تو والا جسم کو دہیں غسل غزو غسل کریں تو جسم کے ناپاک کرے گا والا اصواب کپڑا اس میں دہیں کپڑا بھی ناپاک کرے گا ہاں جی اس پانی کو استعمال کرنے سے یہ ساری چیزیں ناپاک کرے گا وہ مستعمل ہو اور اس پانی کا استعمال کرنے والا وضو غسل برتن کے لیے لباس استعمال کرنے والا آدمی او آسمن گناہ ہے وہ اس پانی کو جو استعمال کرتے ہیں پاکی حاصل کرنے کی یہ آدمی گناہ ہے ناپاک پانی کو استعمال کر رہے وہ گناہ ہے تو پھاکے بھائی جو ثواب تو کیسے کیسے کیسے یار جو اب یہ بندہ امید رکھ سکتے ہیں ثواب کا ہے وہ تو گناہ ہو گیا اس ناپاک پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے نجس پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے لہٰذا ایسے پانی کو جو گاؤں کے اندر گھمتی ہیں یعنی اس کو لوگوں نے ناپاک اس میں ناپاک چیزیں پھینکا اس میں سنجا کیا اس میں جانور وغیرہ ضبع کیا اس, اس کے پانی کیا اور صاف سال ساتھ تینوں تبدیل ہو گیا کوئی ایک صفا تبدیل ہو گیا تو اس پانی کے استعمال حرام ہے اور یہ ہر چیز کو ناپاک کرے گا اور غلط ثواب اس میں ہرگز نہیں بلکہ گناہ اب یہ ایک بات یا آگے فرماتے ہیں ولا یجز یجوز و غسل و نجس فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کسی ناپاک چیز کا دوہنا ہاں جی ولا استنجا ان ولا چڑھنا استنجا اور اس سے لڑا کرنا ہاں جی اسی گاؤں کے بیچ میں والے پانی کے بارے میں فرماتے ہیں اس گاؤں کے بیچ میں گھمنے والا پانی جس میں لوگ استعمال لوگ اس پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنی غزو غسول اور باقی تمام ضرورت زندگی کے لیے تو اس پانی میں کسی نجیس چیز کا دہنا ہاں جیسے مثلا بچوں کے لباسیں دوکھتے ہیں یا کوئی وہ نجیس لباس دوکھتے ہیں برتن دہتے ہیں تو جائز نہیں کسی ناپاک چیز کا دوھنا ولال استنجا ولا استمرا نہ استنجا نے استمرا کرنا جائز فی الماء الذیذ اس پانی میں جو کہ یتوف جو گمتی ہے فی البلدان شہر کے اندر شہر کے اندر گھومنے والے اس چھوٹی نہر کے اندر جو پانی گھمتی ہے اس پانی میں کیش انجا کرنا اور اس پانی میں اچھے ناپاک چیزیں دہنا بالکل نہیں ہے فرمایا چائسنی ہیں ہاں اس سنجا اس طرح میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا ایک ہی معنی ہے ایک ہی مطلب کو دو الفاظ میں چونکہ اس سنجا کے معنی پاکی حاصل کرنا ہے یہ معنی ہے اس سنجا کے معنی خود کو ناپاکی سے دور کرنا اور جاسین فرما یہ دونوں پانی سے ہوگا لیکن یہ بات ہے پانی کی ذریعہ سے آپ ہاں پاک کریں گے تو دونوں چیز حاصل ہوتی ہے اس لیے فرمایا تو یہ ہاں جی جائز نہیں ہے غسل و نجیس ناپاک چیز کا دہنا ولاسنجا ہو نہ سنجا ہو نہ اس سے ارا کرنا کس پانی میں فلم جو پانی میں یا تو فلغلدان جو شیر کے اندر گھومتی ہیں اس کا استعمال کرنا دارک اس میں کوئی نجیس چیز دہنا جائز نہیں ہے تو پھر آپ کسی نجیس چیز کو دھونا چاہیں تو کیا کریں گے فرماتے ہیں واجف ہے یا حض الماء ہے آپ پانی لے لیں بلاوانی برتن میں لے لیں بالٹی میں لے لیں لے کر جو ہے وہی پھر اس پانی کو استعمال کریں اس نہر سے باہر نہر سے باہر کہیں اور اس پانی کو نجیر کو دھہ فی پھر اضالتی نظر کو زائل کرنے میں نہر سے باہر کریں اس انجا نہر کے باہر کریں اور نجیر چیز لباس والوں کو نجی چیز نجازت کو دور کرنا ہے تو وہ نہر کے باہر اس برتن سے پانی لے کر لوٹے میں پانی لے کر باہر پاک کریں اس نہر کے اندر نجیش چیز کو پاک نہ کریں خوب چیز کو باہر پاک کرنے کے بعد صبح یوتم تہارتین پھر دونوں تہذہ وضو کو خود کلیئر کریں باقی سر کو دہنا جسم کو دہنا وہ گناہ نہیں ہے یعنی وضو میں آزائے وضو کو دہنا چہرہ ہاتھوں کو دہنا وہ گناہ نہیں ہے اس پانی میں کیونکہ اس سے گرنے والا پانی پاک ہے تو وہ گناہ ہے لیکن اس کو خود سنجا اس پانی کے اندر کرنا اور ناپاک چیزوں کو اس پانی کے اندر ڈالنا وہ حرام ہے اس کو آپ پانی لے کر باہر دوہ لیں باہر دوہ کے وہ ناپاک جگہ پاک ہو گئے اس کے بعد باقی جو صفائی کے لیے دوڑتے ہیں وہ حرجیں آگے پھر اسی حوالے سے فرماتے ہیں والذین والدین وہ حاجت جو قضائی حاجت کرتے ہیں پھر پانی میں نہروں میں گاؤں میں نہر ہے اس میں بڑا نہر چھوٹا نہر کچھ بھی ہو نہر کے پانی میں یہ تالاب ہیں ان میں قضائے حاجات کہتے ہیں اور لوگ جو قضائے حاجات کہتے ہیں فلما یہ پانی میں تازہ صاف ستھرا پانی میں جو راکے تو رکا ہوا ہے ٹھہرا ہوا ہے و جاری یا جاری ہے چل رہے نہر کی شکل میں علبہ سوئے سمندر کے سمندری جب آپ سفر کر رہے ہیں سمندری جہازوں میں بحری جہاز میں تو اس وقت صبح سمندر کے باقی جو ہے ہاں جی ان کے کام کی جو نہریں ہیں اس پانی میں جو لوگ قضائے حاجت کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے ان کے لیے سزا شرن کیا ہے شریت فرماتے ہیں وہ لائقہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں بدباہ لوگ ہیں وہ بدبہ لوگ ہیں کہ یال انہم اللہ ان پر اللہ تعالی لاند فرماتا ہے یعنی اللہ ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیتے ہیں اللہ ان پر لاند فرماتا ہے و یلَم اللہ, ان انہم اللہ انہم اور ان پر لانت بیچتا تمام لانت بیچنے والے یعنی مراد کے تمام معلومات ہیں چونکہ پانی کائنات کے ہر شے کے استعمال ہے پانی کا پاک ہونا ہر شے کا حق ہے تو اس کو آپ نجیس کر لیتے ہیں تو جو جو جو اس سے متاثر ہوں گے ان سب کی طرف سے اس بندے پر لانت ہوگا اس فرمائے ہر لانت کرنے والے کو اس پر لانت ہوگا تد فری جو ہے اس لیے فواج وواجی فی المسلم مسلمانوں پر یہ چینب وہ یہ کہ اشتناب کریں پرہیز کریں قوائی احمد ہر بورے کام سے قوائی قوی قبی خجمیں ہر بورے اور قبی ناپسند کاموں سے اجتناب کریں قوی کاموں سے نا اجتناب کریں وہ تو ہر مسلمان کے کام میں ہر قوی کام سے اجتناب کرنا وہ اور یہ عمل یعنی پانی کو چلتے ہوئے رکے وساف قابل استعمال پاک اور پاک کرنے والے پانی کو ناپاک کرنا اس میں قضائے حاجت کر کے کوئی نجیز پھینکیں یہ من اقبا ہل قبائل انتہائی قبھی ترین کاموں میں سے ہے کبھی ترین کاموں میں ہے لہٰذا اس کام سے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے ہاں جی خصوصاً گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ شہروں میں تو پیپ کے زرے سے پانی اپنے گھر میں ہی دھوتے ہیں گاؤں میں یہ چیزیں زیادہ تو گاؤں والوں کے شیش کا علم ہونا ہر صورت میں ضروری تاکہ ان پر اللہ کی لانے دا کہ وہ گرفتار نہ ہو جائیں سفر اللہ علمیہ سلم اگر یہ لوگ بعض نہ, نہ آ جائیں تو پھر جو ہے انتما نہ کرنے کی وجہ بعض نہ جائیں تو وجب واجف اللہ حکام الاسلام مسلمان حاکموں پہ جو علاقے میں موجود تھے واجف ہیں یمنا ان لوگوں کو منع کریں کہ وہ پانی کو گندہ نہ کریں پانی میں نجی چیز نہ پھینکیں پانی میں خزائے حاجت نہ کریں پانی میں گندی چیزیں نہ دھوئیں جانور ذور نہ کریں اور پانی کو جو گاؤں میں لوگوں کو ناپاک کریں نہ دیں ان کو روکیں حاکم اسلامی یعنی وہلم یمنا اور حاکم اسلامی بھی سستی کریں لوگوں کو منع نہ کریں اور لوگوں کو اور گندہ پانی پانی گندا گاتے رہنے ہی دے دیں تو فکر الحوم تو سب کے سب حاکم عوام سب کے سب یو قاگون سب کو سزا کیا جائے گا عقاب دیا جائے گا فی القیامت لعظماں اس بڑے قیامت میں کل قیامت کے دن سب کو اللہ تعالی سے عقاب ہوگا کیوں کیونکہ جو پانی ہے جس کے ذریعے سے پانی پاک ہوگا آپ کا لباس پاک ہوگا آپ کا جسم پاک ہوگا آپ کا وضو صحیح ہوگا آپ کے برتن پاک ہوں گے آپ کے کھانے پاک ہوں گے اور اس طرح آپ کی ساری چیزیں پاک ہوگا کیونکہ تمام چیزوں کی طرح کی بنیاد پرانی پر ہے ہاں عبادت کی صحت نماز صحیح پا... آپ کے لباس صحیح ہو پائے ہاں جی جسم پاک ہو اور جسم پاک ہو اور لباس پاک جو ہے پانی ہی کی ذرا سے ہوتی ہے تو پانی نجیس ہو تو, تو لباس ہر چیز ناپاک ہوگا تو ہر چیز ناپاک ہو تو پھر نماز قابل قانص ہوگا نماز باطل ہو جائے گا اس لیے جو ہے پانی کا پاک رہنا مسلمانوں پر انتہائی لازم اور واجب عمل ہے اور جتنا ہو سکے پانی کو پاک رکھیں خصا جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں لوگ نہر سے پانی لیتے ہیں ضرورت کے استعمال کی پینے اس پانی کو پاکرانا تمام مسلمانوں پر واجب ہے فرمائے اگر حکمران منع نہ کریں اس کام سے تو حقول لوم سب کے سب کو سزا ہوگا حقاب ہوگا قیامت عزمان میں کل بڑے قیامت میں تو اللہ شا سے فرمائے وعلیکم پس تم لوگوں پر لازم اور واجب ہے آئی حل اے مسلمانوں بے سیاح نہ پانی کو بچانا پانی کی حفاظت کرنا منل پانی منل انجا ناپاک چیزوں سے ہر قسم کی ناپاک چیزیں کسی بھی قسم کی ناپاک چیزیں گاؤں میں استعمال ہونے والی مالک کے میں استعمال ہونے اس پانی میں نہ دوہی ہاں گاؤں میں کچھ نہریں ایسی ہوتی ہیں وہ دارک فصلوں کو جاتی ہے درختوں کو جاتے ہیں اس میں دوہیں تو آ رہی کیونکہ وہ پینے کا استعمال نہیں ہوتے بہت سے جگہوں پر اس کے نہر ہے ان جو استعمال کے جو نہرے جس سے لوگ وضو کرتے ہیں ہم باقی ضرورتیں لیتے ہیں اس کا ناپاک کرنا سختی سے شخص قرما اللہ منع کیا ہے ہمارے پاس مسلمانوں تم پر لازم ہے بے سیاح نہ پانی کی حفاظت کریں مینالا انجاز ہر ان کے ناپاک چیزوں سے لیان نکیوں کیوں لان بینا جمیل عبادت ہے کیونکہ تمام عبادتوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی پاکی پر ہے چلیے عبادت تب سے ہوگا پاک ہو آپ لباس جسم پاک ہو وا بنا و کیا ہیں پانی تحرت کی بنیاد جو ہے آپ کے جسم لباس پاک کب ہوگا اس کی بنا اللما پانی پر ہے ٹھیک جو تو پانی پاک ہوگا تو جسم لباس پاک ہوگا جسم لباس پاک ہوتا ہے عبادت صحیح ہوگا پانی ناپاک ہوگا تو جسم لباس بھی ناپاک ہو جائے گا تو عبادت کہاں سے صحیح ہوگا اس لیے اماں کا نشحمت سست نہیں کرتی اماں کا تعاون فضاء الکلامہ نہیں کرتی ہے تعاون فیضال اس سمئے یعنی پانی کو پاک رہنے کے سلسلے میں ہاں جی اقدامات کرنے میں سستی نہیں کرتی ہیں علم مگر امن ضو ایمان مگر انسان کے ایمان کمزور ہو تو پھر وہ پانی کو پاک رہنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں اور اصططلاء نفسی اور ول شیطان اور نفسہ مرا اور شیطان اس انسان پر مسلط ہونے کی اصطلاح مسلط ہونا مسلط ہونے کی وجہ سے ہی انسان جو ہے اور لباس کو جسم کو پانی کو پاک رکھنے میں وہ سب سستی کرتا ہے ورنہ صاحب ایمان وہ ہر صورت میں جو ہے جسم کو لباس کو کوئی بھی پاک رہنے کا اہتمام کرے گا جب ہندو نے پاک کرنے کا اہتمام میں جو پانی کو پاک کرنے کا اہتمام ہر صورت میں کرنا پڑے گا تو نہ صرف اپنے لیے استعمال ہونے والے پانی کو پاکنے کا اہتمام کرنا بلکہ تمام مسلمانوں کے لئے استعمال ہونے والی پانی کو پاک رہنے کا استعمال کرنا ہمیں سے ہر مسلمان پر واجب ہے اور ہر مسلمان کو شریطوں پر وہ پابند ہے لازم ہے کہ وہ پانی کو جو گاؤں میں چلتی ہے نہروں میں طالبوں میں لوگ اس سے استعمال کرتے ہیں اس کو ہر صورت میں پاک رکھا جائے اس میں کسی قسم کی ناپاک چیزیں نہ پھینکا جائے ہاں جی اس میں نہ ڈال جائے اگر ڈالیں گے اس کو ناپاک تو ہم نے اوپر پڑھ لیا ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لانت ہے تمام لانت بھیجنے والوں کی بھی لانت ہے لہذا میں ایسے موت میں آنے والے لانت سے انسان بچائیں اللہ کے رحمت سے بچائیں اپنی پانی کو پاک رکھ کر اپنی عبادتوں کو بھی صحیح رکھیں صحیح کریں دوسروں کی عبادتوں کو بھی صحیح رکھنے میں ہم مدد دے دیں تو خدا عملہ ہم سب کو اللہ دین سمجھ کر دین کے ان بنیادی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق طافرما آمین آ ال